من بسم اللہ الرحمن روحیم و مسلم رب فتح اللہ ویت نمبر انچاس کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا اس میں اللہ و تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سید اللہ عیسیٰ علیٰ نبی و علیہ السلط واللام آپ کے دور میں چونکہ طب کا دور دورہ تھا بڑے بڑے حکیموں کو اپنے طب پر اور حکمت پر ناز تھا لیکن وہ امراض جو لا علاج تھے ان کے پاس ان کا بھی علاج نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شفا حضرت سید اللہ نبینا عبینہ و علیہ السلام کے ہاتھ پر بطور معذہ کے رکھی تھی اور یہ ذہن میں رہے حضرت سیدنا اللہ عیسیٰ علیہ سعود اسلام ہر بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بے اللہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرتا ہوں کوئی بندہ بھی کسی کے لیے چاہے بزرگ کے لیے کسی ولی کے لیے ذاتی اختیار ثابت کرے کہے کہ رب کے حکم سے نہیں رب کی اجازت سے نہیں رب کی دی ہوئی طاقت سے نہیں وہ اپنی طاقت سے کرتے ہیں چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اتنا مانے نا کہ وہ اپنے ذاتی اختیار سے کرتے ہیں وہ بندہ کافر بھی ہے مشرق بھی ہے وہ مومن نہیں ہے یہ زین میرے مومن کا اور کافر کے عقیدے کا فرق یہیں سے ہوتا ہے مومن جس کے پاس بھی جو کچھ سمجھے گا جو بھی تصرف سمجھے گا جیسے عیصال علیہ السلام خود فرما رہے ہیں وہ احی المحتا میں مردے زندہ کرتا ہوں ببر القمہ مادر زاد اندھوں کو شفا یاب کر دیتا ہوں اللہ ساتھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی شرط ضرور ہے بعض عام کو نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عیصل علیہ السلام جو ہیں وہ بے اللہ کہتے تھے رب کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور ہمارے فلام بزرگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے بے عزنی میرے حکم سے کھڑا ہو جا زندہ ہو جا بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی کسی کا حکم نہیں ہے سوائے رب تبارک و تعالیٰ کی ربت بارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کی اجازت کے ساتھ اس کی دی ہوئی طاقت اور تصرف کے ساتھ جو بھی کرامت ظاہر ہو وہ بھی رب تبارک و کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ جو, جو معزہ ظاہر ہو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن کے ساتھ یہی سے فرق ہوتا ہے توحید کا اور شرط کا نا مسئلہ یہی منشا ہے توحید ہے جس بندے کو یہی سمجھ نہیں آیا کہ وہ بندے کا ذاتی تصرف سمجھ رہا ہے ذاتی طاقت اور قوت سمجھ رہا ہے پوری کائنات میں کسی کے پاس نہ ذاتی علم ہے سمجھایا نہ ذاتی طاقت ہے نہ ذاتی قوت ہے کوئی بھی ہو سب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے رفت بارک وطالعہ کا طاقت ہے جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا کسی کے پاس کوئی بھی شاید ذاتی سمجھتا ہے یہاں تک کہ ہمارے جو سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت ہے سننے کی طاقت ہے یہ جتنی بھی طاقت ہمارے جسم میں ہے وہ ہمارے جسم میں ہو یا کسی بزرگ کے جسم میں ہو وہ ساری کی ساری ربط مارک بتا رہے کیا طاقت ہے سمجھا نا مسئلہ ہاں یہ بات ذہن کئی لوگ اللہ وہ پیروں کے پاس جاتے ہیں انہیں جا کے یہ ان کے پاس، اچھا طریقہ کیا ہے ان کے پاس جا کر کہا جی ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا وہ اگر کہہ دیں نا دینا دعا کریں گے اللہ خیر کرے گا تو ہمارے لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا دعا کریں گے رب رب سے مانگیں گے تو پھر رب کہاں کرتا ہے ہماری رب کہاں مدد کرے گا ہماری یہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے وہ میں دیتا ہوں تو کہتا ہے ہاں پھر ٹھیک یعنی کے ساتھ کام ہو جائے گا رب تبارک وطالعہ سے مانگی جائے دعا اس سے کام نہیں ہوتا بتائیں یہ کیا طریقہ ہوا بھائی اس نوبت تک کس نے پہنچایا آپ کو کہ آپ اپنے پیروں کو رب تبارک بطالہ سے بھی زیادہ طاقت والا سمجھنے لگ گئے کون سا کلمہ پڑے تم میں تمہیں تو ابھی تک تو کی ہوا لگی نہیں سمجھ پڑا مسئلہ تبارک بطالیہ جو ہے کیا کمندے ڈال رہے ہو کیا باتیں رفت بارک وطالعہ کے بارے میں اب جب پیر بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے نعوذ باللہ رب بارک وطالعہ کے بارے میں قابو آنا مطلب یہ ہوتا کسی کو اپنے قدرت کے تحت داخل کر لینا کسی کو زیر قدرت لانا کسی کو زیر نگی لانا کسی کو جکڑ لینا قابو کر لینا پکڑ لینا کسی کو تو رب تبارک و بطالعہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا تو بھائی نہیں ذاتی اختیار صرف اور صرف میری تبارک و وطالعہ کو ہے بس باقی جس کے ہاتھ پر بھی جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے اور رب تبارک بارک وطالعہ کی عطا سے ظاہر ہو رہا ہے اس کی دیوی طاقت سے اسی کی دی تصرف سے اس کے عزن سے ظاہر ہو رہا ہے رفت بارک وطالعے نے کیا رشاف فرمایا جی دیکھیں حضرت عیصول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بےزین اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ حکم کس کا ہے اللہ کا ہاں جب تک اس کا حکم ہوگا یہ مجھ سے ہوتا رہے گا جب ربت مارکی کا حکم نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کیا سبحان اللہ تو ہیت بھی کیسے اس کا دفاع کر رہے ہیں رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر یعنی یہاں پہ بےزن اللہ جو ہے یہ شرک کی نفی کر رہا ہے نسارا نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے سالے سو اور یہ بھی کہا کہ رب تعالیٰ ان کی ذات میں ہلول کر گیا اور یہ بھی کہا کہ حضرت عیصلہ خدا کے بیٹے ابن اللہ ہیں حضرت عیسّہ فرما رہے ہیں میں کہ میں بن باپ کے پیدا ہوا ہوں تم نے خدا سمجھ لیا مجھے حالانکہ میری ماں ہے حالانکہ میری ماں ہے کہ جب میں وہ امراض جو تمہارے قابل ناقابل علاج ہیں ان کا علاج کر رہا ہوں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں اور کوڑی کو شفایاب کر رہا ہوں مادرزات اندھے کو میں بینا کر رہا ہوں اور میں پرندے جو ہے مٹی کے مورتیاں بنا کے ان کے اندر پھونک مارتا ہوں تو پرندے اڑنے لگ جاتے ہیں تو میں کہیں یہ نہ ہو کہ تم خدا سمجھنے لگ جاؤ مجھے اور بے اللہ خدا اور ہے اسی کے حکم سے میں کرتا ہوں اسی کی اجازت سے میں کرتا ہوں کیا یا رفتار کے پاک پیغمبر جو اس ثابت ہوتا ہے جب بھی بندہ کسی بزرگ کے پاس جائے اور وہ آگے سے کہے نا جو کچھ بھی ہوگا مالک کی طرف سے ہوگا مالک کی مرضی ہوگی تو ہو جائے گا سمجھو وہ بندہ تو عید پہ کھڑا ہے جو جا کے کہیں تو اپنے ڈولوں کی جناب فضیلتے سنا ہے اپنے طبی ٹوڑے کی جناب فضیلتے سنا ہے آپ سمجھے پیر نہیں ہے وہ چور ہے پرلے درجے کا وہ کہاویز کہ بھی دعا ہے کہ نہیں مسئلہ وہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر آج ہم نے بڑے چھوٹے سب کو طویل ٹھوکنے شروع کر دی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے ہم جو بچے ہوتے ہیں نا جو نہیں پڑھ سکتے ہم ان کے گلے میں لکھ کے طویل ڈال دیتے ہیں اور جو بڑے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم ان کو وہ وظائف رسول اللہ سامنے تعلیم کی ہے وہ اور اب تبارک بتالا کہ قرآن پاک کی آیا جو ہے وہ پڑھایا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں آپ پڑھا کر پڑھنے سے عجیب جان چھٹی ہے ہماری گلے میں ڈال کے لگے پھرتے ہیں کتاب کیوں نہیں گلے میں باندھتے وہ تو اسے پڑھاتے ہیں وہ تو سارے مطالعہ کرتے ہیں باقی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن جب آیا تعالیٰ کا کلام تو وہ گلے میں باندھ لیا وہ تو پڑھو نا وہ بھی تو پڑھو پڑھنے سے نفا ہوگا نا زیادہ نفع کس سے ہوتا ہے پڑھنے سے ہوتا ہے نا یہ ہماری وظائف پڑھنے سے جان چھوٹ گئی میں حقیقت کہتا ہوں آج کل لوگوں نے ایسے ایسے وظیفے نکال لیے ہیں نوز بلّہ منظال ہے کہ سر درد کے درد فلاں درد کے ڈھمکانے درد کے بخار کے فلاں پیر کی فلانی شہر فلاں پیر کی فلانی شہ تو چل دم تھوک چل ٹھیک ہو گیا بھائی بھئی, بھئی یہ کیا ہے بھائی رسول اللہ علیہ وسلام نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ہمیں وہ بھی یاد ہیں یہ میں سچ ہی کہہ رہا ہوں ہمارے بریلوی طبقہ ہے نا اتنی ساری چیزیں اٹھی سیدھی اونٹ پٹانگ یاد کر رکھی انہوں نے لیکن رسول اللہ علیہ سامنے جس جی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ ہمیں نہیں آتی کیوں نہیں آتی ہمیں ابھی میں بیٹھ کے کسی سے پوچھ رہا ہوں نا یار بخار کی دعا کیا ہے اکال سام کیا پڑھا کرتے تھے درد کی دعا دعا کیا ہے اکالب شام کیا پڑھا کرتے تھے ہمیں معلوم نہیں ہوگا نہیں معلوم ہوگا جس جسم در کی دعا کیا ہے اکلام جادو ٹونے سے بچنے کی دعا کیا ہے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری ان سے بچنے کی دعائیں علیہ رات کے بزائف حضور کے کیا تھے دن کے بظائب کیا تھے علیہ آکل گھر سے باہر نکلتے تھے تو گھر والوں کو کیا دعا دے کے جایا کرتے تھے نہیں معلوم ہمیں ہم بس اپنے ٹوٹ کے یاد کیے ہوئے ہمارے پیر نے دم شف کہا تھا وہی ہم نے یاد کیے ہوئے بس تو بھائی یہی چیزیں ہیں بندے کو رسول علیہ کی سیرت سے دور کر گئی ہیں چیزوں نے لوگوں کو رسول اللہ علیہ صاحب السلام کی تعلیم سے اب آپ طویزوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں انیس سو کتابیں چھپی ہوئی تعویذوں اتنی کتابیں آپ حیران ہو جائیں گے لیکن آپ یہ بتائیں اتنی تعداد میں ہمارے ہاں رسول اللہ علیہ صاحب السلام کی تعلیم کرتا دعاؤں کی کتابیں نہیں ہوں گے آ کر جس دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اس کی کتابیں نہیں ہوں گی ہمارے پاس کیوں ہم نے رسول اللہ علیہ کی دعاؤں کو چھمبے ہی نہیں کچھ سمجھا ہوتا تو یہی حال ہوتا ہمارا ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا دیکھا ایک مول صاحب دعا کر رہے ہیں نماز کے بعد صلی اللہ السلام علیکم یارسول صاحب حبی اللہ یہ پڑھ کے کہا یارسول عظر حالانہ یا حبیب اللہ اسما کالنا وصلی اللہ علیہ وسیم استاد کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا میں نے کہا یار دعا رب سے مانگنی تھی رب سے بھی کچھ مانگے رب سے کیا مانگے تم نے کچھ بھی نہیں مانگا رب سے یارسول عمض حالانہ یا حبیب اللہ اسما کالنا دعا ختم رب سے کیا مانگے بھائی یہاں تک کس نے پہنچایا ہمیں اور جب بات کر دی جائے فورم سے پہلے فتوا بھاپی ہے جی بھائی رب تبارک کو تعالیٰ کا نام لینے والا رب تعلا کی بارگاہ گاہ دروازہ تمہیں دکھانے والا کوئی بھاپھی ہے تو بیزن اللہ کا جو لفظ ہے یہی بتا رہا ہے جو کچھ بھی پوری کائنات میں کسی کوئی کوئی کوئی کوئی بندے کا عقیدہ اس کے خلاف ہے تو میں سچی کہہ رہا ہوں بندہ مومن نہیں ذرہ بھر کسی کا تصرف ذاتی سمجھنے والا بندہ مشرے ہے پکا خالق اور مالک نے ارشا فرمایا دیکھیں جی دی یہ تین، تین، تین، پہلا بجن اللہ, اللہ اور چوتھا جو ہے مردوں کو زندہ کرنے والا یہ چار موجودات اللہ تبارک تعالی نے حضرت علیہ السلام کے بیان فرمائے آگے چھٹا پانچواں موجودہ جو ہے حضرت علیہ السلام کا پہلے چار عملی ہیں <بصلح> اگلا علمی ہے خبر دیتا ہوں جو کچھ بھی تم کھاتے ہو جو کچھ تم گھر چھپا کے رکھتے ہو بچا کے رکھتے ہو وہ سب کی میں خبر دیتا ہوں حضرت سلی علیہ السلام کے پاس بچے آیا کرتے تھے نا تو وہ کو ہے گھروں میں کئی عورتیں ہوتی ہیں وہ دو نمبری کر جاتی دلوقتي ہیں دلوقتي چیز پکا کے خود ہی کھا جاتی ہیں پہلے ہے کہ نہیں عورتیں سلیقہ شعار بھی بڑی ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں نا اگلی صورت آ رہی ہے نا سورہ نسا ہے اگلی سورہ نسا ہے نا نسا عورتوں کو کہتے ہیں اس سے اگلی صورت سورہ معدہ ہے معدہ دسترخوان کو کہتے ہیں نسا اور معیدہ دونوں کو اکٹھا رکھا گیا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں سلیقہ شعار ہوتی ہیں دسترخواں بچھانے کا جو ہنر ہی نہیں ہوتا ہے وہ مردوں کو بھی نہیں ہوتا ہے یعنی نہیں آپ کے لیے چاہے نہ بچھے جب مہمان آئے تو اس وقت شاندار طریقے سے بچھاؤ گا ہر ایک چیز سلیقے کے ساتھ رکھی ہوگی تو بتانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹھگی کرتی ہیں یہ چیز بنا کے اپنے بچوں کو بھی دینے کی روادار نہیں ہوتی خود ہی کھا جاتی اب میں شوہر کو بھی نہیں دینی یا پہلے اچھی چیز کھا لینی جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ میری تو طبیعت صحیح نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کھا لیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کھانا ہمدردی بھی بٹور لی اور اپنا روغن بھی زیادہ کر لیا کہ نہیں تو حضرت عیسی علیہ السلام جو ہیں آپ کے پاس بچے آتے تھے آپ انہیں بتا دیتے تھے تمہارے گھر میں فلاں فلاں چیز پکی تھی آج ہے وہ جایا کرتے تھے جا کے کہتے ہیں کہ ہاں ماں ہمیں تو فلاں چیز کھلائی ہے اور تو نے کیا پکایا تھا پیچھے ماں سیدھی ہو اس نے کرنی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا بعد میں انہیں پتہ چلا انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں ہیں اور یہ ایک روایت بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ ان خبر اکٹھے ہو کے میٹنگ کی آپ کو پتہ یہ عورتیں قارر میٹنگ بڑی کرتی ہیں ساری کٹھیوں کی بام میں مشاورت کی انہوں نے کہ بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ جانے دیا جائے ہیں ان کو منع کر دیے جب وہاں آنا جائیں تو انہوں نے یہی کیا سب کو پکڑ کے ایک ہی کمرے میں جمع کر دیا بند کر دیا عیسیٰ علیہ السلام تو شیب علم وہ بچے کہاں ہیں انہوں نے کہیے وہ نہیں ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام جو گھر میں پڑی چیز کہیں بیٹھے دیکھ لیتے ہیں وہ وہیں کھڑے کیوں نہیں دیکھ سکتے تھے عیسی علیہ سیال سلام نے فرمایا کہ وہ جو کمرے میں ہیں سارے وہ کون ہیں چونکہ وہاں پہ ریوڑ ہوتے تھے خنزیروں کے بھی خنزیروں کے ریوڑ ہوتے تھے تو انہوں نے کہا وہ تو خنزیر ہیں حضرت عیصی علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو خنجیر ہی ہوں گے پھر میں کھنجیری ہوں گے انہوں نے دروازہ کھولا سارے سمجھیر بنے ہوں اب سارے حیران پریشان ہو گئے گھبراہٹ تاری ہو گئی یہ کیا بنا اب گئے حضرت عیصع السلام کے بعد مغرد کرنے لگے آج کے بعد ہم اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے آپ کے پاس آنے سے اپنی اصلاح کر لیں گے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عیصی علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بچہ بنا دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بندوں کی زبان پر جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے جاری ہیں اور کسی بھی شہر کی حقیقت اور ماہیت کا بدل یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے اچھا جی حضرت یہ علمی موجزہ حضرت سیدنا عیسی صلی اللہ علیہ کا بیان فرما کے اللہ و تبارک و تعالیٰ نے فرما اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَتَ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ما اس میں ضرور تمہارے لئے انشانیہ ہیں اگر تمہیں ایمان ہو اگر تمہیں ایمان ہو تمہیں یقین ہے اگر رفتار کو تعالیٰ پر تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ عیسی علیہ ساط السلام اتنا کچھ کرنے کے بعد لا علاج مریضوں کا علاج کرنے کے بعد کسی سے طب نہیں پڑی کسی سے حکمت نہیں پڑی کسی, نہیں پڑی کسی حکیم طبیب کے پاس بیٹھے نہیں ہیں کسی کے پاس گئے نہیں ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ صاحب السلام کا اتنی مہارت کے ساتھ ان مریضوں کا علاج کر دینا ہے اور غیبی خبر جو ہے وہ دے دینا کہ گھر سے کیا کھا کے ہے کیا نہیں کھا کیا ہے یہ سارا بتا دینا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجزا ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ رب تبارک بتا رہے سچے پیغمبر اور رسول ہیں آگے حضرت عیسی علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ دیکھی وہ مسلم یہ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میں میرے سامنے جو تورات موجود ہے کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے بھی عالم تھے انجیل کے بھی اور تورات کے بھی عالم تھے اور یہ ذہن میں رہے پہلی جو کتابیں نازل ہوا کرتی تھی ان کتابوں کے عالم اور حافظ صرف تعالیٰ کے نبی ہوا کرتے تھے بعد کے لوگ جو ہیں ان کو تراد اتنی یعنی کتابیں جو ہیں وہ زبانی یاد ہے اس طرح نہیں ہوا کرتی تھی جس طرح ربت بارکا قرآن جہاں بچے بچے کو حفظ ہے عیسی علیہ تو تصدیق کرتا ہوں کیونکہ سامنے مخاطبین جو ہودی تھے بنی اسرائیل تھے بنی اسرائیل کی طرف ہی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ان کے اندر خرابیاں در کے بعد حضرت عیسہ علیہ صحت نے فرمایا کہ میں تو کی تصدیق کرتا ہوں اور آگے کیا فرمایا والی میں اور وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں کیونکہ ان کے اندر بنی اسرائیل جو تھے ان کی طبیعت کے اندر سرکشی بہت تھی کسی چیز پر ٹکنے والے نہیں تھے خود کہتے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دے تو ہم کریں جب وہ حکم آتا تو انکار کر دیتے تو زبردستی دی گئی زبردستی یہ کہ مانگی انہوں نے خود کہ ہمیں کو کتاب ملے تو ہم پڑھیں اور عمل کریں رب تبارک و تعالیٰ نے جب کتاب عطا فرما دی تو انہوں نے اس کے مندرجات دیکھے تو پھر پھر گئے انہوں نے کرنی جی یہ تو ہم نہیں لیتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ اوپر کر دیا ان کے ہیں ورفا نافا کو ہم اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہم نے اوپر کر دیا میں ہاں بھی لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو اب؟ پھر میں ہوئے ایک ایک ایک آج کرتے ہیں کا کا پر پر ان کے ہے کو کہیں آ تو بار لیتے ہو یا نہیں لیتے بار عطا فرمائی تو کچھ چیزیں ان کی طبیعت کے اندر موجود شرارت کی وجہ سے رب بارک و نے بطور سزا کے حرام کی تھی ان کی طبیعت کے اندر شرارت کی وجہ سے نے فرمایا حرم اور میں چیزیں تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں جو تم پر حرام کی گئی تھی اور سچا ہے اس پر بھی تمہارے رب کی طرف سے دلیل وہ دکھا چکے پیچھے بیان ہو چکے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسائی نے فرمایا فتق اللہ واقع تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں وہ مانو تو اب ہوا کیا جی حضرت عیس علیہ ان اللہ ربرب بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے فا بدو تم اسی کی عبادت کرو تم اسی کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز ہے نہیں ہے کیوں؟ اب یہاں پہ شرک کسے کہا جا رہا ہے اس آیا مبارکہ کے اندر پچھلی آئے مبارکہ کو دیکھیں اور اسے دیکھیں حضرت عیسل سامنے فرمایا بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی وہ میں رب تعالیٰ کے حکم سے تم پر حلال کرنے آیا ہوں باد چیزیں جو تم پر حرام تھیں رب تبارک وتعالیٰ نے تم پر حلال کر دی ہیں وہ میں تمہیں بیان کرنے آیا ہوں واللہللہ تم میں حلال, مَن حلال مَن کرنے آیا ہوں تم پر جو چیزیں تم پر حرم علیہکم تم پر حرام کی گئی تھی یہ کہہ کے فرمایا کہ ان اللہ ربی ربکم میرا رب اللہ ہے تمہارا بھی رب وہی ہے یہ فرما کے کیا فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام نے میں فعبدوسی کی عبادت کرو مطلب کیا ہے جو حکم رب دے رہا ہے نا اسی کو ماننا اس پر عمل کرنا یہی عبادت ہے اب کسی اور کا حکم مانو گے رب کا حکم چھوڑ کر تو یہ عبادت نہیں ہے یہ شرک ہے یہ کیا ہے, شرک شرک شرک ہے. کیا. یہ پکی بات ہے آج جتنے بھی ہم انگریز کی چیزوں کو مان کے اسلام کی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں اسلامی احکامات کو چھوڑ رہے ہیں فرنگی کی چیزوں کو اپنا کر کے انہیں جناب اپنا سمجھ کے اور اس کے احکامات کو مان کر رقت بارک و تعالیٰ کے احکامات کو رسول علیہ السلام کے دیوی شریق کو چھوڑ رہے ہیں یہ زین میرے ہے یہ شرک فطاعت ہے یہ کیا ہے شرک فطاعت ہے یہ. یہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت میں شرک ہوتا ہے نہ اتحاد میں بھی شرک ہوتا ہے سورہ یاسین میں رب تبارک و نے نے فرمایا فمایا رب تبارک ابتبارک نے میں نے تمہیں من نہیں کیا تھا تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی اب بتائیں شیطان کی عبادت کون کرتا ہے وہ کرتا ہے شیطان کی عبادت شیطان کے تو حکم مانتے ہیں نا اس کے مشورے مانتے ہیں تو شیطان کا مشورہ ماننے مانے کو رب تبارک و نے مشرق ہے کیوں وہاں پہ شرک فستاحت ہوئی ہے اس کا حکم مانا ہے تو رب تبارک بتا جس طرح عبادت ربطع کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے شرک ہے اسی طرح رب تبارک بتالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننا یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے آج ہم نے اپنا ہمارا نظام نظام سیاست جو ہے وہ نظام جمہوری ہے وہ کس کا ہے اسلام کا ہے ہاں بھائی ہمارا معاشری نظام سوشلزم کمیونزم کیا کیا لائے ہم اپنے اوپر مسلط کر چکے ہیں بتائیں کفر کا نظام ہے آپ کے نظام جمہوریت سے نظام سے لے کر نظام معاملات تک معاشرہ تک آپ کا آپ انہیں سپرد کر چکے ہیں چند ایک لوگ ہیں ہر محلے کے اندر جو جناب اسلام کے جزوی احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں ورنہ وہ بھی بیچارے جکڑے ہوئے ہیں کھائی نہ کھائی ہر بندے کو نظام کفر کے ساتھ جوڑ دیا گیا اب جیسے آکر سامنے میں کیا کے قریب جتنا بندہ مرضی بچے گا سود سے اس کا گھٹا اس پر پاڑی جائے گا آج وہی حال ہو چکے اب میں جناب اپنی طرف سے متقی پرہیزگار ہوں میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے لیکن میرا اکاؤنٹ بھی بینک میں ہے نہ کھائی میں دوں نہ دوں کٹوتی بھی ہو رہی ہے میرے ساتھ جڑ بھی رہا ہے سود کتنے سارے نظام کتنے سارے ٹیکس لگا کے اس طرح کر کے جناب ٹھوکا جا رہا ہے ہم پر سود تو یہ سارے کا سارا انہی کا نظام چل رہا ہے بھی آپ پر مسلط کیا گیا ہے کفر کا نظام جہاں پر چربی حرام و حلال کر دی جائے یہودی نہ مانے تو مشرق چربی نہ مانے تو مشرق حلال نہ مانے مشرق, نہ مانے مشرق ہے اور اب تمہارے گوتالہ کے حکم آئے کہ ہفتے کے دن شکار حرام تھا حلال ہو گیا ہے اس حکم کو نہ مانے تو مجھے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اطاعت کرنے والا ہے حالانکہ وہ حکم بھی رب تعالیٰ کا تھا ایک وقت تک کے لیے تھا جب وہ اس کی مدت ختم ہو گئی دورانیہ اس کا انتہا کو پہنچا اب حکم رب بارک و تعالیٰ کا نیا آ گیا پہلے حکم کو ماننا اس کے لیے کفر بن گیا دوسرے حکم کو ماننا اس کے لیے ہے تو بتائیں بھائی جہاں پہ علیہ السلام پر نازل ہونے والا حکم سلام کے زمانۂ نبوت کے اندر کوئی بندہ مانے تو وہ مشرق ٹھہرے رقطبارک و تعالیٰ کا مطینہ بنے رب تعلیٰ کا مواہد نہ بنے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے اندر کوئی بندہ انگریز کی تباہ کرے فرنگی کی تباہ کرے اس کی اطاعت کرے تو وہ اپنا ٹھکانا دیکھ لے کے کہ وہ کہاں گڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں سوسی کی عبادت کرو ہاضا سرات المستقیم رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا یہی سیدھا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے آج ہم کیا کرتے ہیں پینٹ پین کے ٹائی پین کے انگریز کی خالص ٹائی انگریز کی وہ پین کے نواز میں کھڑے ہو کہہ رہتے ہیں دن سرات المستقیم مولا سیدھے راہ پہ چلا ہمیں کیا دعا مانگی ہے ہم نے بھی <سؤال> اور نماز میں کھڑے ہو کے جناب نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے کہہ رہے تو یہ کیا جمہوریت کے لیے کام کر رہا ہے اسے فتح دے دوں <سؤال> <سؤال> کیا ہے کون <بل؟ سؤال> سی نماز ہے اتنی بڑی منافقت بھی ہوتی ہے بندہ نماز میں کھڑا ہو کے یہ مانگے مولا سیدرا سے پہ چلا نماز کے بعد ہی کھڑا ہو کے جناب دعائیں کسی اور کے لیے مانگنی شروع کر دے خالق اور مالک نے ارشا فرمایا جی دیکھے میں کہ بے اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے فا بدو تم اسی کی عبادت کرو یہاں عبادت جو ہے معنی طاعت کے ہے ربت بارک و تعالیٰ کے کی علاوہ کسی کی کرنی رسول اللہ علیہ کے اعتعت رب کے اطاط ہے نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشا فرما دیا رسول فقط جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی ہے پکی بات ہے اس نے اللّہ تعالیٰ کی اطاعت تعالی کی ہے اس نے کس کی اطاعت اللہ تعالی کی ہے کی کیونکہ اقل علام اپنی مرضی سے بولتے نہیں جو بھی حضور فرماتے ہیں ربت بارک کا حکم یا بیان فرماتے ہیں اس کی بات سے بولتے ہیں عقل السلام ربت بارک وطال نے عرشا فرمایا ہاضا سرات یہی سیدھا ہے کاش کہ یہ امت جو ہے مسئلہ توحید کو ہی سمجھ جائے آج ہم توحید کے مسئلہ نہیں سمجھ سکے یہ انتہائی دل آزار بات ہے انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ امت جو ہے وہ بنیادی مسئلہ توحید کا اس سے ہی جناب لا بلد ہے نہ بلد ہے اس سے ہی آگاہ نہیں ہو سکی اللہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے